بسم الرحمن اللہم الحمد اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح نور بادشاہ بادشاہ اور باقی تمام سامع الخران کو برادران سب کچھ بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوشری سے درس نمبر 312 سے شروع تین سو بارہ ابلک ہے اور ہمارے سلسلہ داشا ابھی تک درس تین سو اکیس درس اور ان دعا چبیہ کا درس نمبر انتیس سالوں کے عمارکانہ تو پہنچا رہا ہوں اس میں ہمارے جو ہے پیراگراف نمبر چار کا جو ہے دعا نمبر دو کل میں نے شروع کیا تھا پھر بھی میں کوئی وہ کال نہ کہ تھوڑا سا کٹ گیا اس لیے کال کا درس پورا میں نہیں دھا سکا بارہ پیراگراف نمبر ایک کا دعا نمبر ایک کہ علامیہ کا علام کا حاجتی <تصفح> وا قسر عن ان قسرانہ رائی یہاں تک کا ہو گیا تھا ہاں اور پھر آگے جو ہے وضع عملی ادھر سے آگے جو ہے آ کے آج کی دعا ہے تو یہ پیرگراف نمبر چار کی دعا یہ تھا علام ظلم کا حاجت وَََََََََََََ ان قسرانہ رائى وضعفعن عامل وفتكر طلحتِ یا قاضی الامور یا شافی صدور کما تجیر من البحور ان تجیر امین عذابر امن دعوت صور و امن فدنۃ القبور یہ مبارک دعا ہے تو اس کا جو ہے دعا کا دعا نمبر پیراگراف نمبر چار اس کا دعا نمبر ایک اول مبارک ان تک پہنچا اس کا دعا نمبر دو کہ وضاعف انہوں عملی اور یہ پیراگراف اور اس کے بعد جو ہے وفد کر تلار رحمتی ہاں جی یہ دو جو ہے دعا نمبر ایک دو اور تین کی توضیح اس پیراگراف نمبر پانچ میں سے یعنی پانچواں علامہ میں سے آپ لوگوں کے مارکام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو وضاعف فن و عملی اس کی توضیع یہ ہے ضعوفا یعف ضعفان و اس کا معتر معنی جو ہے کمزور ہونا ہے کمزور ہونا ذوف سے ہاں جی بھی ہماری زبان اردو میں استعمال ہے ضعف آدمی یعنی کمزور آدمی وہ بھی اسی لفظ سے ضعف حس ہے اور ضعف و ان کے معنی کمزوری ہے ہاں جی معنی مظرط تھا یہ معنی اسمی ہے کمزوری کے معنی میں اور ضعیف اسے ذات پر زیر دے دیں تو دگنا کے معنی میں اس کے جمع اضعف ہے ہاں پاک میں بھی آیا جو لو اللہ کے رحمِ صدقہ دیتے ہیں ان کو اضاف القصیرہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑا چڑھا کر ان کو ثواب دیتے ہیں یہ لفظ بھی قرآن پاک میں موجود ہے تو ذیفن لیکن ہمارے یہاں جو ہے ادھر ذیفن کے لفظ نہیں زافن اور اور ہے اور ہنجو اور ضعفن کے معنی کمزوری کے معنی ہے. یہاں پر ایسا ہی یعنی کمزور ہے اللہ جو ہے کمزور ہے کے معنی میں میرا عمل بھی کمزور ہے یہ معنی یہاں پر درست ہے واضح عملی جی اور عمل عن ہو ضمیر حاجت پلر رہا ہے یعنی اللہ جو ہے میں اپنی حاجتیں تیرے درگاہ میں پیش کرنے میں کرنے میں میرا عمل جو ہے کمزور ہے عملی پہلو کمزور ہے یہ مراد ہے اور خود عمل کا معنی جو ہے عملی اس میں عمل الگ لفظ ہے یا الگ لفظ ہے یا ضمیر ہے اس کے معنی میں میرے میری کے معنی یہاں پر میری کے معنی میں میرے میرے کے معنی میں عمل کا معنی جو ہے عربی لب میں جو لغت میں فعل کام اقدام کاروائی مشغلہ کاروبار محنت کاری ورک مومن یہ سارے معنی جو القام و نامی عربی جدید لغت ہیں اس میں یہ سارے معنی کیا ہے لیکن یہاں پر اس دعا میں وضاءفان ہو عملی میں ان معنی میں سے یہاں دعا میں کام معنی اقدام محنت کاری یہ معنی زیادہ مناسب ہے یہاں پر تو اس مبارک دعا کے ترجمہ جو ہے ہاں جی اس کا ترجمہ جناب خوشیت تعلم صاحب نے ترجمہ کیا اور میرا عمل بھی کمزور ہے یعنی اللہ میں اپنی حاجتیں تیرے پاس پیش کرنے کے لیے جس طرح میں جس طرح میری رائے ہاں جی اور میرے جو ہے خیال فکر جو ہے وہاں تک نہیں پہنچتی ہے کہ میں اپنی کون کون سے حاضرتیں تیرے درگاہ میں پیش کروں ہاں جی تو اسی طرح وضاعف آنے والی اور اپنی حاجتیں تش تک پہنچانے میں میرا عمل بھی کمزور ہے ایک تجمہ علامہ محروم نے یہ تجمہ کیا ہے اور میرا عملی پہلو کمزور ہے ہاں جی انہوں نے عملی پہلو تجمہ کیا عمل کا عملی پہلو سے تجمہ کیا اور بندہ آخر جو تجمہ دن میں آئے وہ یہ کہ اللہ ہاں جی اور میرا عملی اقدام و محنت کاری کمزور ہے ہاں عملی اقدام یعنی کہ اپنی حاجتوں کو اللہ تر حضور تک پہنچانے میں یقینی بات ہے انسان جو جتنا اللہ تعالیٰ کے متی اور فرمردار ہوں گے جتنا اس کے احکامات پہ عمل کریں گے اتنا وہ اپنی حاجتیں اللہ تک پہنچانے اور قبولیت میں وہ زیادہ مؤثر ہوگا اگر آپ اللہ کی اطاعت بندگی اور آپ کے عملی پہلو کمزور ہوں گے تو یقیناً جو ہے آپ کی حاجتیں قبول ہونے میں اس کا دخل ہے اور یقیناً قبول ہونے میں حاجتیں اللہ تختہ پیش کرنے میں بھی آپ کمزور ہو جائیں گے لہٰذا اس دعا کا جو ہے مجموعی کریں اور اے اللہ ہاں جی میرے اپنی حاجات اس کی تجمہ توزیو بن جائے گا یعنی اے اللہ میرے اپنی واضح فان و فانو عمل کا میرے اپنی حاجات اور ضروریات دنیوی اخروی حاصل کرنے کے لیے یعنی اے اللہ میرے اپنی حاجات اور ضروریات و اخروی حاصل کرنے کے لیے میرا عملی اقدام اور محنت کاری نہایت حقیر اور معمولی ہے لہذا تو جو ہے ہماری جو ہے عملی اقدام کو دیکھ کر ہماری ہاں یہ اور محنت کاری کو دیکھ کریں اللہ تو ہماری حاجتوں کو پورا نہ کریں بلکہ اپنی فضل خاص سے اپنے رحمت خاص سے لطف خاص سے ہماری حاجتوں کو پورا کریں ہماری مشکلات آسان کریں اللہ تعالیٰ سے اس دعائیں کل سے یہ آپ التماس کرنا چاہتے ہیں اور میری جو ہے لطف اور اے اللہ جو ہے اس دعا کا جو توضیح میں بندنی لکھا ہے کہ میرا عملی اقدام محنت کاری نہایت حقیر و معمولی ہے یعنی اے اللہ میرے اپنی حاجات اور ضروریات جنیوی اخروی حاصل کرنے کے لیے وضوفان و عملی کی توضیح ہے یہ میرا عملی اقدام و محنت کاری نہ حقیر و معمولی ہے اور میں تیری لطف و کرم اور رحمت و احسان کے بغیر اپنی حاجات ہرگز پورا نہیں کر سکوں گا چونکہ بندہ سرپا محتاش ہے فکر اور میں تیرے جو درگاہ کا صدا فقیر و گدا ہوں مجھے اپنے لطف احسان سے نوازتے رہیں ہاں جی اور اس طرح میرے حاجتیں پوری ہو ورنہ میں اپنی جو ہے عملی اقدام سے میں اپنی حاجتیں پورا کرنے سے ضروریات دنوں میں قاصر ہوں اس چیز کا آپ اقرار کریں وضوف انہوں عملی کہہ کریں آگے جو اسی دعا کا دعا ہے دعا نمبر تین اسی پیراگراف کا الحمد کا وف تو آگے یہ ہیں وفتقر تو الرحمد کا آگے ہیں وف تو و رحمد کا اس کی توضیح افتقر تو جو ہے اسباب افتعال سے صرفی اصطلاح میں ال ماضی معروف سے قواد متکلم ہے یعنی افتقر تو اور افتقر یفت افتقر افتقاراً کا معنی اور اسی طرح فقرا یفقر و و افتقر کا محتاج ہونا محتاج ہونا نادار ہونا مفلس ہونا تو افتقاء تو کہ کیا اللہ میں محتاج ہوں میں نادار ہوں میں محلس ہوں تیرے درگاہ کا تیرے در کا تیرے رار رحمت کا محتاج ہوں تیرے ہر ہر انعام و لطف و کرم کا میں محتاج ہوں یہ اللہ درگاہ میں اپنی فقر و فاقہ کا اعلان کریں جب عرب بولتے ہیں افتتاق الہ کے ساتھ جب ملائیں گے تو ضرورت مند ہونا محتاش ہونا القاموس جدید میں یہاں تجمل کے لیا یہاں پر بھی ایک تو الا رحمت کا ہے یعنی تو ضرورت مند ہونا محتاش ہونا الہ رحمت کا ہے ہاں علا یعنی طلاء یعنی کے طرف جانب کے معنی میں تری طرف تیری جانب تو معنی مجھے اللہ میں تیری میں محتاش ہوں تیری کس چیز کا رحمت کا تیر رحمت کا میں محتاش ہوں اے اللہ میں ہمیشہ دائن تیرے لطف کرم تیرے رحمت تیرے نعمات آنکھیں کا محتاش ہوں میری خواہش دنیاوی زندگی سے مربوط ہو زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھی تیری ہر حر لمحہ اللّہ تیر رحمت کا محتاش ہوں اور اخروی زندگی کامیابی کے لیے اللہ تری ہر ہر جو ہے اللہض الما تیرے رحمت کا محتاج ہوں عمرات رحمت کا یعنی تیرے رحمت کا یوں یعنی کا جو ہے تیرے کے معنیٰ میں رحمت نہ الگ کا الگ لفظ ہے کا تیرے کے معنی میں تیرے رحمت کا معنی رحمت کا یعنی تیرے رحمت کا اور خد رحمت کا معنیٰ آپ لوگوں کو متعدد بار کہہ چکا ہوں رحمت کے معنیٰ شفقات مہربانی نرم دلی احسان یہ سارے معنیٰ القام لغت میں بھی المنجد نامی میں دونوں میں یہ سارے معنی کیا ہے تو تاجمہ یوں بن جائے گا وفدہ کر تو اللہ رحمت کا یعنی اے اللہ ہاں پروردگار پروردگار میں تیری شفقت و مہربانی اور لطف احسان کا نہات محتاج ہوں وفتا کر تو اللہ رحمتِ کا یعنی اے اللہ میں تیرے رحمت ہاں جی یعنی شوقت و مہربانی رحمت اور لطف احسان کا وفتا کر تو نہات ہوں ہاں جی یہ معنی ہے اللہ کے درگاہ میں چونکہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے سے آپ کے دنیا اور دونوں کامیاب ہوگا اللہ سے کر کر اللہ کے رحمت سے معروم ہو کر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے ہاں جی انسان کے بلکہ دنیا اور حرت دونوں طبامین آپ لوگوں کا ہی دفعہ بتایا اللہ خود قرآن فرماتے ہیں اللہ کے رحمت کا انسان کتنا محتاج ہے اللہ ہیں ول الحض اللہ علیہ الرحمت ہو اے انسان اور اگر اللہ کی فضل اور رحمت تو اس کی شوقت اس کی مہربانیاں اس کے احسان پر نہ ہو تو اللہ کن تم ضرور تم سب کے سب خسارے میں پڑ جاتے دنیاوی غربی دونوں گاٹے میں پڑ جاتے دوسری آدمی فرمایہ ولفل اللہ علیہ الرحمۃ اللہ طباء تم الشیت اللہ کلہ اگر اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت احسان و شوقت تم لوگوں کی شامل حالنو اے مومنو تو تم سب کے سب شیطان کے پیروکھار بن جاتے ہیں کوئی بھی اس سے نجات نہیں مل پاتے حاصل نہیں کر پاتے اس طریقہ راجم الرحمۃ ولفل المرحمۃ لمت سم ہی محافذ تم ہی عذاب العلیم اللہ تعالی کی فضل و رحمت تمہارے شامل عالن و احسان تمہارے جہاں شامل عالن و ہو. ہو تو تم سب کو تمہارے اعمال کے نظر میں تمہیں جو ہے ضرور عذاب علائی شامل حال ہو جاتا عذاب لائی کا تم شکار ہو جاتا یہ اللہ علکرم احسان فرماتے ہیں مہلت دیتے ہیں بندوں کو جلدی عذاب نازل نہیں کرتے نا ہونے کے باوجود اور ایک اور آدمی جو سورہ نور میں ہیں اللہ نے فرمایا ول اللہ فضل مین اللہ علیہ الرحمۃُ ذکا من کم ون اللّہ ضکم شاہ وسلم علیہم ہاں جی اللہ تعالیٰ کی اگر فضل و رحمت تمہاری شامل لال نہ ہو تو یہ مومنوں تم میں سے کوئی بھی ہرگز اور کبھی بھی کوئی بھی ہرگز کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے ہاں یہ جی پاک نہیں کر سکتا من شوق لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک و پاکزہ بنا دیتا ہے تو اس طرح بندہ ہے اس لیے فرمایا اللہ کے رحمت کے بغیر جس طرح ایک بلب جو ہے ہاں جی اور اگر مرکز سے اس کو لائٹ بجلی مسلسل نہ ملے تو یہ اسی ہاں جی جو ہی وجہ سے بٹن آف ہو گیا لائٹ خاموش ہو جاتی ہیں تاریخ ہو جاتی بل اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے انسانی زندگی کو اللہ کی طرح سے رحمت تسلسل کے ساتھ ملتا رہنا ضروری ہے تسلسل کے ساتھ اللہ کے رحمت بندے کی شامل حال ہوگا تو وہ دنیا حرت دونوں میں سب سا شادت مند ہوگا اور اللہ کی رحمت کو جو ایک لمحے کے لیے انسان سے اللہ ہٹا دیں تو اس کے گمراہ ہونے کے لیے اس کے ذہن میں طرح طرح کے فطور آنے کے لیے شرک اور کفر کی باتیں آنے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتا جنگر میں انسان کو چاہے ہمیشہ خود کو اللہ کی رحمتوں کا محتاج سمجھے اور شدیدن محتاج سمجھے اور خود کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ہاں جی بے نیاز نہ سمجھے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے رحمت سے بے نیاز سمجھیں اپنے دنیا میں خوری کامیابی کے لیے اس سے بڑی گمراہی کچھ بھی نہیں ہے پھر تو سمجھے وہ شیطان کا ساتھی بن گیا کیونکہ جو اللہ اس رحمت کو مانے کی وجہ یہ کیونکہ اس دعائے صبحہ کی شروع میں بھی ہے ہاں پہلی پیراگراف کے ضمن میں بیان ہو چکے کہ انسان اللہ کے رحمت و لطف و کرم کے بغیر کسی بھی خسارے سے نہیں نکل سکتا اور نہ ہدایت پا سکتے ہیں نہ اپنے نفس کو پاک کر سکتے جیسے کہ آتے میں نالوں کو تلاوت کیا اس لیے اس دعا میں بھی اسی حقیقت اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں جی اللہ کے حضور اپنی فخر و فاقہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری رحمت کے بغیر اپنی حاجتوں کو تیرے حضور میں پیش بھی نہیں کر سکتا ہوں لہٰذا اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو پورا فرما اور ہم اور ہمیں تیرے حضور اپنی حاجات کو پیش کرنے میں بھی اپنے رحمت سے مدد فرما خدا یا ہم کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں لہذا ہم پر نظر رحمت فرما آمین یا رب العالمین یہ دعا نمبر تین پیراگرہ نمبر چار کا دعا نمبر دو اور تین کا آپ کو توجہ بتا دیا باقی انشاءاللہ اللہ جو ہے آئندہ دسوں میں آ جائے گا